الحمد لله وحده وصلى على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدی یہ سورت العراف کی آیت نمبر ستائیس ہے جس سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدمہ لا نکمشیدان اے آدم کی اولاد اے آدم کے بیٹو گزشتہ درس میں آپ سن چکے کہ آیت نمبر چھبیس جو ہم نے پڑھی تھی درس کے آخر میں تو اس میں بھی یہ تھا یا بنی آدما اے آدم کی اولاد یہاں دوبارہ فرمایا یا بنی آدمہ اے آدم کی اولاد اے آدم کے بیٹو تو یہ جو تکرار ہے پہلے بھی فرمایا یا بنی آدم یہاں بھی فرمایا یا بنی آدم اور آگے بھی آ رہا ہے یا بنی آدم تو یہ تکرار دنیا کی ہر زبان میں تنبی اور تاثیر کے لیے ہوتا ہے خبردار کرنے کے لیے ہوتا ہے اور بات کو مؤثر بنانے کے لیے ہوتا ہے جذبۂ محبت کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے اپنی شفقت اپنی رحمت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی اولاد کو بار بار کہے بیٹا بیٹا بات بات پر بیٹا تو اس رشتے کو اجاگر کرنا چاہتا ہے تاکہ اس رشتے کا احساس کرتے ہوئے میرا بیٹا میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے اسی لیے حضرات انبیاء کرام رام علیہم السلام کا قرآن کریم میں اللہ نے جو ذکر کیا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی قوم کو بار بار کہتے تھے یا قومی یا قومی اے میری قوم اے میری قوم, اے میری قوم حالانکہ قوم مشرک تھی کافر تھی لیکن اپنا جو بھی خاندانی نسبی وطنی ملکی رشتہ اور تعلق تھا اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہیں بار بار یا قومی یا قومی کے ساتھ خطاب انبیاء اکرام رام السلام فرماتے تھے اسی طرح قرآن کریم میں حیثِ لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تو وہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حیرت لقمان علیہ السلام بار بار کہتے ہیں یا بنیا یا بنیا اور یا بنیا یا بنیا کا معنی صرف نہیں ہے اے میرے بیٹے بلکہ اے میرے پیارے بیٹے اے میرے لاڈلے بیٹے تو یہ بات کو مؤثر بنانے کے لیے رشتے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنی محبت کے اظہار کے لیے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ تمہاری خیر خواہی کی بنا پر کہہ رہا ہوں تو ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ تو ہمارا اللہ ہے تو اللہ پاک بھی بار بار یوں فرما رہے ہیں یا بنی آدم یا بنی آدم اے آدم کی اولاد لا یفن کم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے تمہیں شیطان بہکا نہ دے کما اخرج اب اب منل جن جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا انہوں نے تو جنت کو دیکھ لیا تھا آدم الحبا نے جنت کو دیکھ لیا لیکن جنت کو دیکھ لینے کے باوجود بھی وہ شیطان کے وسوسے میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے جنت میں داخل ہو گئے تھے جنت کو دیکھ لیا جنت کی نیمتوں کو پا لیا اس کے باوجود شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تو جنت کی نیمتے داخل ہونے دا جنت کی نیم پہ دیکھنے کے بعد اور جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت سے نکلنا مشکل تھا اور ہم نے تو جنت کو دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے تو جنت کو دیکھا ہی نہیں ہے ہم تو اپنی دنیا ہی کو سمجھ رہے یہی جنت ہے جس کو سو کا پلاٹ مل گیا دو سو کا پلاٹ مل گیا ہزار گز کا پلاٹ مل گیا اور کسی کو چار کا پلاٹ مل گیا تو وہ تو سمجھتا ہے میں جنت میں ہوں اس سے بڑی جنت کیا ہوگی جس کو امریکہ کا گرین کارڈ مل گیا وہ سمجھتا ہے جو مجھے جنت کا کارڈ مل گیا تو ہم نے تو جنت کو دیکھا ہی نہیں ہم نے تو دنیا کی نیمتوں کو دیکھا ہے سڑھی ہوئی چیزوں کو دیکھا ہے لیکن ان سڑی ہوئی چیزوں پر ہی ہم اتنے فریفتہ اتنے عاشق کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تو اللہ کہتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تو جنت کو دیکھ لیا تھا لیکن انہیں شیطان نے نکال دیا تو نکالنے کے مقابلے میں محروم رکھنا یہ بہت آسان ہے تو دیکھو کہیں تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جانا اگر تم شیطان کے بہکاوے میں اس کی باتوں میں آ گئے تو وہ کیا کرے گا ین زی لباسہما انہوں نے شیطان نے تمہارے ماں باپ کا لباس اتروا دیا تھا لہما سو آتی تاکہ ان کی سطر کی چیزیں ان پر ظاہر کر دے شیطان کے نزدیک سب سے بڑا مشن یہ فحاشی اور ارانیت ہے اللہ فرمارے تمہارے ماں باپ کو اس نے ننگا کر دیا تھا ان کا لباس اتروا دیا اور ظاہر ہے کہ حیرت آدم علیہ السلام یا حضرت حبا جو تھے وہ معذ اللہ فحاشی کے لیے اور شہوت پرستی کے لیے ننگے نہیں ہوئے تھے بلکہ یہ تو ان کو ایک سزا ملی کہ شیطان کے کہنے پر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کے کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا تو اس کی سزا کے طور پر انہیں جنت کے نورانی لباس سے محروم کر دیا گیا جنت کے حلہ سے ان کو محروم کر دیا گیا یہ تو ان کو سزا ملی لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم شیطان کی باتوں میں آ گئے تو یہ تمہارے اندر بھی فحاشی بے بےحجابی بے پردگی اور بدکاری کو عام کر دے گا تمہارے مردوں کو بھی ننگا کر دے گا اور تمہاری عورتوں کو بھی ننگا کر دے گا پچھلے درس میں بھی میں نے متوجہ کیا تھا اس درس میں میں پھر متوجہ کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کو بھی اور خاص طور پر اپنی بہنوں کو کہ یہ شیطان کا مشن ہے کہ ہمیں فحاشی اور اریات اور بے حجابی اور بے پردگی میں ڈال دیا جائے یہ اس کا مشن ہے خدا را اس کے اس مشن کو سمجھیں پردے میں عورت کا تحفظ ہے پردہ عورت کی زینت ہے پردہ اللہ کا حکم ہے پردہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے پردہ یہ ازواج متحرات اور بناتے پاہرات کا شعار تھا بے پردگی یہود و نصارہ کا تشخص ہے ان کی پہچان ہے بگڑی ہوئی عورتوں کی علامت ہے میں اپنی بہنوں سے خاص طور پر درخواست کروں گا کہ وہ اپنا آئیڈیل مغرب اور یورپ کی بگڑی ہوئی یا اس تہذیب سے متاثرہ خواتین کو نہ بنائیں بلکہ وہ اپنا آئیڈیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو بنائیں حضور کی بیٹیوں کو بنائیں صحابیات کو بنائیں ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور بے پردگی سے بھی بڑھ کر جو خطرناک چیز ہے وہ مردوں کے ساتھ اختلاط یہ بے پردگی سے بھی زیادہ خطرناک چیز غیر مردوں کے ساتھ اختلاط ان کے ساتھ تعلقات ان کے ساتھ خلبت میں بات چیت یہ بے پردگی سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ جو با پردہ خاتون بھی یہ حرکت کرے گی تو اس کے لیے اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا بہت مشکل ہوگا اللہ نے اپنے نبی کی ازواج کو حکم دیا کہ تمہارے ساتھ اگر نبی کے روحانی بیٹوں میں سے یعنی صحابہ میں سے کوئی پردے کے پیچھے بھی بات کرے تو اس کے ساتھ نزاکت والے لہجے میں بات نہیں کرنی اور بیٹوں کو حکم دیا صحابہ کو حکم دیا جب نبی کی ازواج سے کسی بات کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ بَرَاءِ حِجَاب پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو سوال کن سے کرنا ہے اپنی ماؤں سے روحانی مائیں اور سوال کن ہونے کرنا ہے روحانی بیٹوں نے لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں بے پردگی نہیں پردے کے پیچھے سے سوال جبکہ صحابہ اکرام کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے لیے یقینی طور پر یقینی طور پر بے حیائی یا بدکاری کا کوئی سوا حصہ اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا تھا لیکن اس کے باوجود حکم تو بہرحال فرمایا کہ شیطان نے تمہارے ماں باپ کا لباس اتار دیا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں ان پر ظاہر کر دے تم اس کے فتنے میں نہ آنا اس کی باتوں میں نہ آنا اس کے پروپے گنڈے میں نہ آنا ان نہ یارا کو مہوا من منہ سلا ترو نہ اور شیطان کا گرو تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ایسا دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے جس دشمن کا پتہ ہی نہیں راستے میں کہاں چھپا ہوا ہے اور کس طریقے سے حملہ کرے گا اوپر سے حملہ کرے گا نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے راستے کے کون سے موڑ سے کس گلی سے حملہ کرے گا ایسا دشمن بڑا خطرناک اور شیطان ایسا ہی دشمن ہے تو اللہ فرمانے چکنے ہو کر رہو تمہارا واسطہ ایسے دشمن سے ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن انسان اس دشمن سے بچ سکتا ہے جب ایسی طاقت ایسی طاقت کی پناہ میں آ جائے جو اس سے بھی زیادہ طاقت والی ہے اور اس کی تدبیروں پر اس کی نظر ہے اور وہ طاقت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے لہذا اللہ سے پناہ مانگے اعوذ باللہ من میں <تصفيق> اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اس لیے کہ میں شیطان کو نہیں دیکھ سکتا مجھے اس کی تدبیروں کا پتہ نہیں ہے لیکن میرے اللہ کو اس کی ساری تدبیروں کا پتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے تو انشاءاللہ اللہ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے انا جا شی اولیا الدین ہم نے شیتانوں کو دوست بنا دیا ایسے لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے شیاتی ایسے انسانوں کے دوست ہیں جو انسان شیطانوں کے بسم قبول کرتے ہیں اور ان کی ابتباء کرتے ہیں لیکن یہاں اللہ نے نسبت کی اپنی طرف ہم نے بنا دیا ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا یاد رکھیں اللہ کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے بگرنا اللہ جبرن شیطان کو کسی انسان کا دوست نہیں بناتا بلکہ یہ تو انسان اپنی کرتوتوں اور اپنی حرکتوں کے ذریعے سے شیتان کو اپنا دوست بناتا ہے یہ اللہ کی طرف نسبت ایسی ہے جیسے کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے غذا میں بے احتیاطی کی وجہ سے اور آلودہ پانی پینے کی وجہ سے یا سخت دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا ہے کسی بھی بد پرہیزی اور بے احتیاطی کی وجہ سے لیکن ہم نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ نے بیمار کر دیا تو اسی طریقے سے اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے جیسے کہ آپ پہلے بھی سن چکے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پر پردے ہیں حالانکہ دلوں پر جو مہر لگتی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے لگتی ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے لگتی ہے فر کی وجہ سے لگتی ہے اگر اللہ نے ابتدا ہی کسی سے ہدایت کی صلاحیت چھین لی اس کے دل پر مہر لگا دی وہ تو مکلف ہی نہیں ہے اس سے تو قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا جیسے دیوانے ہوتے ہیں پاگل ہوتے ہیں تو یہ مرفول قلم ہیں ان سے تو کوئی سوال نہیں ہوگا سوال تو ان سے ہوگا جن کے اندر اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے مگر پھر بھی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اللہ کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی جاتی ہے تکوینی مسبب ہونے کے اعتبار سے اضاف کالونا آبا انا بل امرا نابیہ اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے چنانچہ ہم ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں اور دوسری بات کیا کہتے ہیں واللہ امرنا بھیہ اور اللہ نے بھی ہمیں اس فاحشہ کا اس بے حجائی کے کام کا حکم دیا ہے دو باتیں کہتے ہیں اپنی بے حیائی کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے دو باتیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے باپ دادا بھی یہ کرتے آئے ہیں تو ہم ان کے مقلد ہیں ان کی تقلیب کر رہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے اللہ نے پہلی بات کا تو جواب ہی نہیں دیا انہوں نے جو دلیل دی اپنی بے حیائی کے جواز کو ثابت کرنے کی کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے تو اس کا جواب ہی نہیں دیا ایک تو جواب اس لیے نہیں دیا کہ اس بات کو دلیل کہنا لفظ دلیل کی توہین ہے کہ, کہ باپ دادا ایسا کرتے تھے اس لیے ہم بھی ایسے کرتے ہیں یہ کوئی حجت اور کوئی دلیل نہیں ہے بھائی باپ دادا شرک کرتے تھے تو شرک جائز نہیں ہو جائے گا باپ دادا بت پرست تھے بت پرستی جائز نہیں ہو جائے گی باپ دادا ڈاکو تھے تو ڈاکا زنی جائز نہیں ہو جائے گی باپ دادا کی تھے شراب بھی تھے تو شراب کا پینا نشے کا پینا یہ جائز نہیں ہو جائے گا تو یہ تو کوئی دلیل ہے اور دوسرے اس لیے بھی جواب نہیں دیا کیونکہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی آتا ہے کہ جب مشرقین نے یہ جواب دیا کہ ہم یہ شرک اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو اللہ جواب دے چکے کہ اگرچہ تمہارے باپ دادا عقل بھی نہیں رکھتے تھے اور ہدایت پر بھی نہیں تھے پھر بھی ان کی اتباع کرتے جاؤ گے البتہ ان کی جو دوسری دلیل تھی اس کا جواب دیا دوسری دلیل کیا تھی کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اس فادشاہ اور بے حیائی کا فرمایا قل اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان اللہ لا مر بالفحشاء بے شک اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا اللہ پاک ہے اور بے حیائی کا کام یہ ناپاکی ہے اور پاک اللہ کسی ناپاک عمل کا حکم نہیں دے سکتا مفسرین نے لکھتا ہے آگے بھی آ رہا ہے کہ مرد تو مرد زمانہ جہلیت میں بعض قبیلوں کی عورتیں بھی ننگے ہو کر طواف کرتی اور ان میں سے بعض یہ شیر بھی پڑتی تھیں طواف کرتے ہوئے الم یب بو او کلو وما بدا ہوں فلا اہل آج میرے جسم کا کچھ حصہ ننگا ہوگا یا پورا جسم ہی ننگا ہوگا ظاہر ہوگا لیکن جو ظاہر ہوگا نہ اس کو کسی کے لیے حلال نہیں ٹھہراتی تو یہ بے حیائی کا کام کرتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہ ننگے ہو جاتے شیطان نے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہو ان کپڑوں میں طواف کرنا صحیح نہیں لہذا ان کپڑوں کو اتار کر طواف کرو اور بعض تصویروں میں لکھا ہے کہ صرف قریش کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنے لباس میں طواف کرتے تھے یا پھر اس شخص کو اجازت تھی جس کو قریش آریت کے طور پر اپنا لباس دے دیتے تو وہ لباس میں بیت اللہ کا طواف کر سکتا تھا لیکن جس کی پہچان جان پہچان نہ ہوتی اور اس کو قریش میں سے کوئی کپڑے آریت کے طور پر نہ دیتا تو یا تو وہ ننگے طواف کرتا اور یا پھر طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا تھا تو یہ انہوں نے ایک رسم اپنی طرف سے ایجاد کر رکھی تھی اور کہتے تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا ناپاکی کے کاموں کا فہاشی کے کاموں کا ارانیت کے کاموں کا حکم نہیں دیتا اتنا اللہ ما لا تعلمون کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو تو کوئی ایسی بات جو ہم نہ جانتے ہوں کہ اللہ نے کہی ہے اس کی اللہ کی طرف نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے کوئی ایسی بات جس کے بارے میں ہماری تحقیق نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس کی حضور کی طرف نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے بہت بڑا گنا ہے اللہ اکبر کل امر رب بھی بال دی دیئے، میرے رب نے حکم دیا ہے قسط کا قسط کا مانا ہے عدل فحشا اور قسط یہ دونوں آپس میں ضد ہیں، حکم یہ فرمایا کہ اللہ فحشاہ کا حکم نہیں دیتا بلکہ اللہ قسط کا حکم دیتا ہے عدل کا حکم دیتا ہے فحشا کا معنی ہے حد سے تجاوز کر جانا اور قسط کا معنی ہے حدود کا خیال کرتے ہوئے اعتدال پر قائم رہنا اور اللہ نے ہر شعبے میں اعتدال کا حکم دیا ہے اعتدال اللہ کو اعتدال پسند ہے عقائد میں اعتدال عبادات میں اعتدال کھانے پینے میں اعتدال رہنے سہنے میں اعتدال محبت اور نفرت میں اعتدال ہر چیز میں اعتدال یہ امت جو ہے امت اسلامیہ اس کا نمایا وصف ہی معتدل ہونا ہے کزالی کا جالنا کم امتم <وَسَفًا> تو فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا عص کا انصاف کا عدل کا اعتدال کا ب عقم وجو حکم ان مسجد اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو بد اوہ مخلص اللہ اور اللہ کو پکارو خاص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو جیسے شیطان نے دلوں میں یہ بات بٹھائی کہ گنا آلود لباس میں تواف کرنا یہ جائز نہیں اسی طریقے سے شیطان نے ذہنوں میں یہ بات بھی اتاری کہ گناگار کو براہ اللہ سے دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ کوئی واسطہ اور وسیلہ اختیار کرنا چاہیے یہ شیطان نے بات دل میں بٹھائی لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں مجھے براہ راست پکارو میرے لیے کسی واسطہ اور کسی وسیلہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں اور میرے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے مجھے پکارو کما بد اکم جس طریقے سے تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوسری بار بھی پیدا ہو گے فریقن ہدا و فریقا حق علی مزلال ایک جماعت وہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی اور دوسری جماعت وہ ہے کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی قیامت کے دن ہر جماعت کو ہر فرد کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کا انتقال ہوا کسی کا انتقال ہوا ہدایت میں تو وہ اٹھایا جائے گا ہدایت کی حالت میں اور معاذ اللہ کسی کا انتقال ہوا ضلالت اور گمراہی میں تو اسے اٹھایا جائے گا ضلالت اور گمراہی کی حالت ان نہ متخ شیاتی اولیا امند بے شک انہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اللہ کے دشمنوں کو دوست بنا لیا کافروں کو دوست بنا لیا یہاں شیطان نہیں کہا شیاتی شیطانوں کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر تو بہت سارے شیاطین ہیں جن کو یہ دوست بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر بیا سبونا اور پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں اللہ اکبر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جن کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں جیسا کہ اللہ نے سورہ قحف کے آخر میں فرمایا کل ہل منبی حکم بل اقسین امالا فرما دیجیے اے لوگوں کیا ہم تمہیں ان کے بارے میں بتائیں جو امال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں اور پھر خود ہی اللہ نے جواب دیا الدینہ ذلسم فی الحیات دنیا وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی ان کی محنت ان کی عبادت ان کی ریاضت ضائع ہو گئی ان کی ساری محنت تو ضائع ہو گئی لیکن وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے عمل کر رہے ہیں تو میرے بھائی سب سے زیادہ یہ لوگ خسارے میں ہیں اور دنیا میں ایسے لوگ بے شمار جو ہیں تو گمراہی میں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں آگے فرمایا کہ آدم کی اولاد یہ تیسری بار آیا ہے اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ تنبیہ اور تاثیر کے لیے اور یہ بار بار کہنا یہ اللہ کی محبت کو ظاہر کرتا ہے یا بنی آدم اے آدم کی اولاد خصوصی نہ کم ان مسجد ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو لباس سے آراستہ کر لیا کرو ہر مسجد کے وقت ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو لباس سے آراستہ کر لیا کرو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں غیر قریش کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اپنے کپروں میں طواف نہ کریں